پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچی بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچ اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں تو اب ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے بے شک اللہ خیرات والوں کو سلا دیتا ہے